قال اني استودعكم الله في لکتر بیولینا من احوالی مطحلی والآلی والصحابی سلطہ کامعین لکھ احل کنها والحلی والکاروی يا بالمستفاق للمحاصلنہ یاربی بالمستفاق للمحاصلنہ یاربی بالمستفاق للمحاصلنہ تطر من آر ماظ اللہ یارواصع لکھر بیولینا واحد فعوذ باللہ بی الشیطان الرجیم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو حر لکو منصر آلیتکم تنکل تقاعلی قلنا بیا ناروکو من برد و سلاة نلائب آلی صدق <تصفيق> اللہ علیہ لزید ومنورا اصول ورن نفیق الحبیر نفیق سکرمیت کریم شاكرینا وشاكرینا والمؤمنینا والمؤمنینا والحمد لله رب العالمين ليخلصوا مستبيها حن وضايل حقا المستقام والمتضى والله الحقما غريب يا رسول الله غريب نجارۃ الجهان في غريب مصدر جنسي على لا زوائے مدر القافط باشق طبيبا کے خوش الہی کا مرتبہ شاہر جینانی و, و شاعر سنامی آئیے گفت شری کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے اخلاق کے طریقے کے مطابق اپنے عشق رسالت کو تازہ کرنے کے لیے آواز ٹوٹتے پاک کا تحفہ اس یقین سے پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں مستفا مجینے سے خود سماعت فرماتے ہیں فی و و و کا بڑا کرم ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی فرمائی اللہ کریم کی حاضری کو ہماری عبادات کو اپنی بالگاہ میں آج की की 68, और की 68 और 69 کا سارے گرام نے کبویش امتحانات کی سرحدوں کو پار کیا ہے نام ہے جس نے بہت سارے اور میں ایک نار دنبود میں پور جانا بھی ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو بڑی تیزی سے سمیٹ دوں اور امید یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں آپ کی بار بار پیش کروں گا جو بار آپ نے نہیں سنوں گی حالانکہ کتابوں میں درج ہے چونکہ علماء سے پوری اور کتابوں کے پڑھنے سے پوری کی وجہ سے ہماری نگاہوں کے سامنے سے وہ معاملات آتے نہیں ہیں اور پھر یہ اگر کوئی لے کے آتا ہے اس بات کو سوچتے یا ہم نے اس چیز پر مثال کے طور پر بھی بیچ میں چاند گرہن کا مسئلہ آیا تھا تو لوگوں نے پوچھا چاند گرہن کی نماز میں ہوتی ہے, تو رہی ہے رونے کا مقام نہیں ہے پچاسوں سینکڑوں کی السلام نے فرمایا یہ بار اخبار آ بیان لیکن ہم نے اس سے پہلے اسے کیا اس لیے کہ جب بات انسان کے ذہن میں ہوتی نہیں ہے تو پھر اس کی طرف توجہ کم جایا کرتی اسی لیے گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ایک ایک جملے کو غور سے ایک تو میں غلط और گا میری صلاحات کر دیں گے اور جملے پہنچ جائیں گے کر رہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑے امتحانات کیے جب نمبر کے دربار میں یہ پہنچے اور آپ نے پچھلے جمعہ سنا تھا حضرت ابراہیم خلیل سے نمبر نے کہا تم کس کو رب مانتے ہو حضرت اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے پرٹ کر کہا تھا کہ میرا ربت وہ ہے جو سورج پورب سے نکال کر پشچم میں ڈبو دیتا ہے اگر تجھے روپیے کرنا ہے تو سورج کو پچ گیا، گیا، ابراہیم کی دلیلوں کے جواباتی آگ لگا دو تیاری کی جا رہی ہے ایک روایت کے اگر میں بیان کروں تو وقت نہ ہو جائے اسی لیے بڑی تیزی سے میں بڑی تیزی سے سمیٹنے کی کوشش کروں گا فیصلہ کر لیا گیا کہ ڈال کر کے کمرے میں قید کر دیا قید کرنے کے بعد انہوں نے آگ چلانا شروع کیا آگ جہاں جلانی جی ان کو روایات میں آتا نبے فیٹ اونچی دیوار بنائی نبے فیٹ اونچی دیواریاں لکڑیاں آپ کہ ہوا ہر جوان ہر بچہ ہر بوڑھا کوئی توتا ہی نہ کرے سب کے سب اس میں لکڑیاں ڈالتے رہے تاکہ اس, اس کو لکڑیوں سے بھر کے اس آگ کو تاریخی اور ایتہسک آگ بنایا جا سکے گیا نتی جمع میں لگ گیا اور میں آپ کو بتا دوں نے اکرام لکھتے ہیں علامہ بھی لکھا ہے بہت سارے لکھا کہ لوگوں نے اتنی اتنے شوق کے ساتھ لکڑیاں جمع کرنا شروع کیا اب یہ ہو گئی کہ اور منتیں مانتی تھی میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلا جن کی جمع کروں تو پھر چڑیا چڑھا چڑھا ساری جناب یہی رکھی ہوئی ہے نہیں چڑھاوی میرا فلاں کام ہو جاتی تو اپنے ہاتھوں سے اور کپڑے بناتی اس کو مارکیٹ میں بیچتی اور لکڑیاں جمع کی گئی بلکہ لکڑیوں کا رکھے اسی آگ کی طرف جا رہی تھی راستے میں فرشتہ آ گیا को को जलाने के लिए जो की है, अपने मन करने के लिए लिए जो की है अपने मैं उस में, में अपनी खुदा चले सफर, सफर तेरा तवील हो जाए कि वो की से चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, बुढ़िया और चालीस दिन तक उन्होंने इस, के को, इस के को बनाने के लिए मेहनतें और इस कदर आप तय की پرندہ جناب روایات ہے لیکن چڑیا زیادہ وہ چند پت گراتی تھی جو اس کی لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آپ تیار کی گئی ہے اس کو بجھا دے چڑیا کے ایک مجھے نہیں کیا جا سکتا مگر چڑیا کے چھپکلی تاکہ آگ اور پڑ جائے تب اس میں مستفیٰ ہے مارنا الاؤڈ ہے چھپکلی کو بھی مارنا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بھوک سے آگ بڑھتی تو نہیں کیا چاہیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ تجار کرتی تھی لوگوں کی حیثیت کا پتا لگا لیا گیا کہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم کو جنانے کے لیے کون کتنی محنتیں کر رہا قرآن کی تفصیل بیان کر رہا ہوں یہ الگ بات ہے کسی کے مقدر میں پڑھنا آتا ہے کسی کے مقدر میں نہیں آتا وہ اسی بھی مدد سے نہیں क्या है نہایت پڑھ لے آپ سرکاری اسراہی حقیقار پڑھ لیں آپ تاریخ کی جس تفصیل के साथ उन्होंने किया कि कि कि जब उनका नहीं था कि कैसे को तो आते और ने दिया एक मिंजरी मिंजरी बनाओ समझते अपने माहौल ربڑ میں رکھ کے اس کو پھینکتے ہیں وہ دور تک جاتی ہے تو اسی حیت اور اسی شکل کی اسی کیفیت کیس نے آیا اور ابلیم علیہ السلام کو تسلیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے خود محنت کو بتایا کہ اس, اس طریقے سے بناؤ خود بھی محنت کی تیار کرتی گئی تیار کرنی گئی جہاں حضرت عبراہیم خلیل تھے وہاں نکا دی گئی حضرت عبراہیم کو قیل کر کے اس میں ڈال دیا گیا اب حضرت عبراہیم خلیل ادام ادام ادام ادام ادام ادام تصورت تو کرے گا آن. انسان ان کی اقان کا لیول ہر ہمارے کو سر میں درب ہو جاتا ہے تو ہماری عادت خراب ہو تو سامنے موت ہے ایسی پہک ہوئی آنکھ ہے کہ ایسی آنکھیں ملتی حضرت ع کا کام کرنا ہے. میں ایسی چلا آگ کے سارے کو جلا دے آن کام نہیں، نہیں. مجھے کوئی کی ضرورت نہیں میرا رب جانتا ہے گلے پر تو چھولی دو کا فاصلہ پہلے سے سے جنت जन्नत से तख्त और जन्नत से मेंडा और मेंडा लेकर मीना की वादी में जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम आ जाते और थोड़ी भी 2 फीट का फासला नहीं देते मामला और इतना अदब से फील आ रहा है आज क्या आया कि खलील हलका मिन हाजतिन क्या आपको कोई हाजत है अम्मा इलैका सलाम जिब्रील तुझसे कोई जरूरत नहीं तुझसे कोई जरूरत नहीं तू चला जा کا مطالعہ کر لیتے پہلی بات کیوں نہیں کتنا کیا نہیں کہا کی ضرورت نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ میں آخ میں جا رہا ہوں جب وہ جان کے اللہ جب مولا کی رضا ہی تو پھر ابراہیم اللہ حسین دعا کر دیتے ابراہیم اگر کہہ دیتے ہاں جہاں اللہ سے کہنا کہ میں آپ کا یہ امتحان نہیں دے پاؤں گا یا یہ آگ اٹھا دے یا مجھے آگ میں نہ ڈالے اگر ابراہیم خلیم اللہ کہ دعا بھی تو نہیں کی تھی وہ بھی نہ جائزے کیا کی مسئلہ یہاں وسیلے کا نہیں ہے مسئلہ یہاں تو امتحان دے آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم کی کوئی غلطی نہیں ہے, صرف یہی ہے. جسے دنیا بھر نہیں ہے وہ یہ کہ اللہ ایک ہے نفروت اپنی شیطانیت پر خدا ہے آسمان کہتا اللہ اجازت دے دے تمہیں ابراہیم کی مدد کر لو زمین کہتی اللہ اجازت دے دے تمہیں ابراہیم کی کروں, اللہ پر. ملے آنہ کے فرش سے رضیہ لگاتے ہیں اللہ کے طرف آنے اے بی نیاز بادشاہ ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا ابراہیم فاق میں ڈالا جاہا ہے یہ پیدا حمید ہے اس سے بہت سارے انتہانات ہیں مالک دنیا اس کو جرانے میں لگی ہوئی ہے اور یہ اکیہہ تجھے مرانے میں لگا ہوا ہے اے اللہ کجی بھی جا سکتے تھے میں اس کی ملت کروں مگر وہ بی نیاز بادشاہ وہ انداز اس حمد ہے اس نے کہا میں تمہیں مر جاؤ مدد کر لو لیکن اگر ابراہیم مدد مانگے تو ہی کرنا اپنے بندے پر اپنے بندے پر رب ربا کو کتنا پیار ہے اللہ کا کیا میں اجازت دیتا ہوں آسمان تجھے بھی اجازت سمیت تجھے بھی اجازت پرشم تمہیں بھی اجازت میں منع نہیں کروں گا لیکن بات نہیں ہے کہ اگر ابراہیم مدد کو بلائے اللہ وہ تو جانتا ہے اور जी ने उठाकर दिया गया आसफान के फरिश्तों को महाराज कर दिया हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया अब फरिश्तों ने क्या किया फरिश्ते आए और बिन जलील को चिमट के बैठे यानी जिस से उठाकर हजरत इब्राहिम को डालना था ना उसको पकड़ लिया फरिश्तों ने अब इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बने के जानते थे बता देंगे फिर नौ में जिस आले से को उठाकर आग में डालना था उसी को पकड़ लिया अब अग्ण। अग्ण। ये ये कि वो उठाना चाने तो रोच थी। वो उठाना चाने तो किया آج کیا بات ہے؟ کیا یہ پوٹھی تھی نہیں بڑے پریشان ہوئے, بڑے ہوئے آج پہ کے بیٹھ بڑی وہ جناب نہیں نتیجہ یہ آیا اب کا بچوں سے بالخصوص ہماری کے جن کے فاتھ خواتین اسلام سنیے. ایبلیش ایبلیش نے ماحول کو دیکھا اور ماحول اور کو دیکھ کر انگلش کہنے لگا دس عورتیں بلاؤ کیا بلاؤ دس عورتیں بلاؤ دس عورتیں بلائی کے قریب کھڑی کی گئی اپنے سر کے دوپٹے ہٹا دے اللہ ان سے دوپٹے ہٹاتے اور سر کے دوپٹے ہٹائے چیز کو فری تھی سی گرو تو تصریف سلی جب سلیلہ خدیجہ کو یاد فرما دے پیسا فرما دے تھی اے عائشہ میری خدیجہ تو بہرحال خدیجہ تھی حضرت عائشہ گئے میں دیتی ہے اس بڑی پکر کی عورت میں آپ کو کیا اپنی دلچسپی ہے کہا لے اے عائشہ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی بلکہ سرکار کے گھر میں اگر گوشت وقتہ سالن وقتہ تو سرکار سالن پڑھوا دے تھی تو خدیجہ کی صحیح کو کوئی صحیح خدیجہ کی سہنیاں خوش ہوگی تو خدیجہ کی روپ خوش ہو جائے حضرت خدیط الکمران اپنی بوت میں حضورﷺ کا سب رکھا قبر کردہ اور سب رکھے اپنے سر سے دوپڑتا اٹھا دیا حضورﷺ کا سب اپنی بوت میں رکھا اپنے سر سے دوپڑتا اٹھا دیا اور پوچھا اے میرے سرطان اے کائنات کے مبتاد اے اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں اپ اپ فرشتہ نظر آ رہا ہے سب معلوم ہے لیکن ہمیں اور اپ دی روایات موجود ہیں اللہ کا فرشتہ ہے اگر وہ اللہ کا فرشتہ نہ ہوتا وہ خبیص بدماش کوئی شیطان ہوتا تو پھر جاتا نہیں آ رہا فرشتہ فرشتے جو بھی لگنے فرمائیے عورت کے لے لے تبدیل نہیں کرنا چاہیے اور پھر یہ جی سوچیں بڑی حفاظت کے ساتھ, سے سے ہو جائے بڑی کے ساتھ عرض یہ رہا ہوں ہم نے جو آزش میں پڑھا ہے اس کو سنے اس اور اس کا مطالعہ کریں اور یہ کیا مرحلہ ہے کتنا اہم مقام تھا ایک نبی کا یہ مالا مقام اور ان کو بچانے کے لئے فرشتے آئے جو نبی کسی کی معنی کو دیار دے ان کی حفاظت کو ان کی حفاظت کرنے کے لئے فرشتے آئے مگر جیسے ہی ایبلیس نے وہ عورتوں کا سر رنگ نہ کروایا تو اس واپس چلے گئے اِن جنید میں حضرت عبرائیم خلی اللہ کو رکھا گیا اور رکھے پور سے حضرت عبرائیم فرحی ایک خوش آگ مکارا گیا آسمان بلکہ کرتی تھی مالک اپنی ابراہیم کو بچا مگر مشیت ہی دکھانا چاہتی تھی ہمارے نزدیک کتنا مقبول ہے پڑھ رہے تھے الگ <سؤال> الگ روایات ہیں مگر مشہور حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی میرے لیے کا کام بنانے والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ حسبی البا پڑھتے آپ کے قریب آپ حضرت ابراہیم کو ڈالا جانے لگا اللہ آسمان پریشان ہے زمین کی کیفیت بھی لفظ اللہ اللہ مشیت دیکھ رہی ہے کہ میرے خلید کے پیل جو استقامت کے پاؤں ہیں اس لگزش نہیں آ رہی. وہ تیار نہیں کہ میں آگ میں نہیں جاؤں گا آگ میں جانے لگے آگ میں جب جانے لگے جب مشیت نے دیکھ لیا اب تو بالکل قریب ہیں اب ایک روایت میں ہے کہ سرکار ابراہیم خلید کی پاؤں کی ہلکی سی آگ لگی اتنے قریب ہو گئے یعنی اتنی آخری کا لیا پاوٹی بندلی شریف گئی روایت میں آتا ہے اب آپ توجہ قریب ہو گئی کوئی نہیں بولا تو مشیتیں مقدس کی اگلی زیادہ کم ٹھنڈی ہوتی نقصان ہو جاتا مگر اللہ جاتا. سلامن. سلام سلامتی والی بات ہے روایت میں آتا ہے میں نہیں کہہن کی تفسیر پڑھو تب پتا چلے گا میٹھے پانی کا چشمہ بنایا ہے دیکھ رہا پر قبیلہ یہ ہوا مرضی ان کو چلے گھرے اللہ حتی. امتحانات کے بعد کیا مقامات نصرت حاصل کر لی نتیجہ مرشتہ صرف کہتا آپ کی جاسا تو وہ باہر چلا جائے وہ گا نمرود آواز رکھتا ہے ابراہیم کیا نکل بھی سکتے ہو اس سے یاسی وہی بہت ہے ہو حضرت ابراہیم سرین میں کہا نمرود چاہوں کلندر کیا سکتا ہوں چاہوں کبھاہر بیسا سکتا ہوں کہتا ابراہیم میں دو قدم رکھا جنب آپ سے باہر کلے کلے دے ہو کیا کچھ محصان نہیں کھا کچھ محصان کھای براہیم ماجرا کیا ک خوبصورت شکل تھا قربانی کروں گا ایک ہزار یہ ہوا کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اپنے مذہب میں رہے گا تیر پکڑ لو اور رنگین کر کے واپس بھیج لو اللہ ہو فرشتوں نے تیر پکڑا لا کر دیا کو واپس بھیج دیا منوز خوش ہو گیا بھائی رب کو مار دیا باللہ اس بدھ کو کیا پتا اللہ اس نے تو آپ پہ جانتوں کر دیا عبداللک علیہ السلام کا نام سما ہے نا ان کے باپ کافر تھی اس نام تھا آلان اس نے کہا یا ملدود اس نے تو آپ پہ جانتوں کر دیا یہ آپ سے نہیں پھر اس دھومے سما دیا اچھا اوپر حضرت اکرائین کو بٹھا دیا حضرت اکرائین تو دھومہ پہنچا نہیں پہنچا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علم تسلیم سے محترم کی بھی تھی اور یہ کس نے سے کام نہیں ہوتا بلکہ ایمان والا پہلے اپنے اختیارات اور تصدیق کی بات کرے نام پر ختم ہو गया قبول آپ سوچ سکتے ہیں کتنی محنتیں فرمائی ہوگی کتنی مشکلات کا سامنا کیا آپ ہو گئے آخر کا واپس آیا پہلے تو موقع دیا گیا تھا بہت بڑا ہوشیار تیر چلایا نافر فرشتہ جمع करता हूं کو جمع کیا بات جن کرنے سپیشل مچھر پر سا. سارا خون کی شادت کرتا ہے دی. دماغ دماغ زندہ تھا <تصفح> <تصفح> <تصفح> मारे के और मारा जाता था।, था।, था और जहा उसको चार सौ साल तक सजा मिलती रही और आखिरकार सजा मिलती रही आखिर एक दिन ऐसा भी आया اللہ چار سو سال تک وہ دنیا ہےسمانے دو بادشاہ اسی میں جو کافی پوری دنیا کے بادشاہ تھے, دو تھے ایک سکندر تھا کہ جر اللہ حال تو حال تو یہ آج حال تو ماں کی طرف سے جانب سے الگ ہوگی ماں تیار, کی جانب سے الگ ہوگی. ہوگی, ہوگی بیٹے کی جانب سے الگ ہوگی بہو کے پاس جہاں مال ہے تو اس کی جانب سے الگ ہوگی ہاں ہاں ہر ایک جو صاحب نصاب ہے ح آپ کو جناب والا اس کا واجب اتارنا پڑے گا آپ کی طرف سے قربانی واجب ہے تو آپ اللہ رب العزت کی میں قربانی کی ماجمات پیدا کرنے کے لیے کافی, ہے کی میں کی کی کافی ہے جتنے لوگ طرف سے سامنے आप आपनेंशा पर है आप आप चाहो एक एक एक बकरा तो बकरा तो ले लो उसके साथ उतने बड़ी में हिस्सा हिस्सा के के नाम नाम करा दो सरकार अपनी हमेशा, हमेशा हमेशा सरकार ने हमारे लिए हमें, हमें ہماری ہماری سرکار نے بربادی کی ہے کتنا چاہتے حضور ہمیں اور ہم اتنے مقصد ہو گئے کہ ہم اپنی بار پر اپنی واضح قربانی بلائی کر رہے ہیں آپ یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ نہیں لینا چاہتے بکرا اسلام زمدستی نہیں کرتا آپ پڑے جانبر بھی سر لیجئے لیکن جن جن پر قربانی باجب ہیں ان سب کی وجود کو آپ کو عطا کرنا ہے اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کروائے استغفراللہ ربی بلکل نظر بھی معکوملے خان جو نے کمان رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سمحان رکھا ہے میرے مجھ کو کچھوں میں ڈال رکھا ہے جب تک چلے گی نور کی سانسے میں حضور ہوتی رہے تمہاری سنا مجھ د